ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولا كيانله التقوى منكم وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي الاضاحي يا رسول الله قال سنه ابيكم ابراهيم قال سنه ابيكم ابراهيم ثم قالوا وما لنا فيه يا رسول الله قال لكل شعرة حسنة. اور دوستو اسلام دین فطرت ہے اور اللہ شاہو نے جو انسان کے خالق اور مالک ہیں اس کی تمام ضروریات جو انسانوں کو ہو سکتی تھیں جو ان کی فطرت اور ان کی طبیعت کا جو تقاضا ہے وہ اللہ جل شاہ نے دین کے اندر رکھی ہیں خوش ہونا خوشی منانا یا جمع ہونا مل کر کوئی خوشی منانا یہ بھی فطرت انسانی کا تقاضا ہے اس تقاضے کو اسلام نے نظر انداز نہیں کیا بلکہ اس کے لیے دن رکھے اس کا طریقہ بتایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس کے فوائد اور ثمرات بتائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر ثواب بھی رکھ دیا ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایک چیز ہے انسان کے بظاہر اس کی خوشی کی چیز ہے اور اس کو اس سے لطف آتا ہے اور مزہ آتا ہے یا اس کی کچھ جذبات کی تسکین ہوتی ہے لیکن اللہ جاہ نوں نے اس کو فقط جذبات کی حد تک یا رسومات کی حد تک یا کسی تسکین کی حد تک نہیں رکھا بلکہ اس کے اس کے اس میں بھی عبادت کے پہلو کو شامل کر دی اور اس بات سے ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ مسلمانوں کی کوئی چیز بھی کوئی شعبہ زندگی بھی کوئی طریقہ زندگی بھی وہ اللہ حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے باہر نہیں ہو سکتا اگر کوئی چیز باہر ہوتی تو اس عید کو باہر ہونا چاہیے تھا کہ یہ خوشی کا موقع ہے اور ایک تہوار ہے اس موقع کے بھی احکامات اس موقع کے بھی طریقے اب مثلا ہم یہ نماز کے لیے آئے ہیں کتنی سنتیں فجر کی کے بعد سے لے کر ابھی تک کی ہماری احادیثی کتابوں کے اندر موجود ہیں مثلا جو لوگ عادی ہوتے ہیں فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے تو ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو انتظار کرتی ہے اس بات کا کہ اشراق کی نماز ہو جائے تو اشراق پڑھ کے پھر وہ آرام کرتے ہیں اگر کرنا ہو تو اور بہت سارے لوگ نہیں کرتے وہ دوپہر کو قیل اللہ کرتے ہیں سب سے بہتر وہی ہے تو اشراق پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں پابندی کے ساتھ جن کو اس کی عادت ہوتی ہے آج کا دن اشراق کا نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر یہی نماز پڑھی ہے جو عید کی نماز ہے اس میں ہماری عرب دنیا کا دستور بڑا اچھا ہے ان کے ہاں عام طور پر لوگ ایک بڑی عرب دنیا کے بڑے حصے کے اندر لوگ فجر کی نماز پر جب آتے ہیں تو عید کی تیاری کر کے آتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھتے ہیں اور جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے تو اس وقت عید کی نماز پڑھ کر گھروں کو جاتے ہیں دوبارہ سے آنے کی بجائے فجر کے ساتھ ہی اس کو رکھا انہوں نے تو اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نفل نہیں پڑھے اس لیے نماز کے بعد پھر عید کی نماز حادیث میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے تشریف لائے گھر سے عیدگاہ تک آتے ہوئے اور پھر دوسرے رستے سے واپس گئے تو اب یہ سنت ہے آپ لوگ بھی اپنے گھروں کو جس گلی سے آئے ہیں کوشش کریں کہ واپسی کے اوپر رستہ بدل کر جائیں تو اس سنت کے اوپر بھی عمل ہوگا اور اس دوران رستوں کے اندر تقبیریں ہیں علماء نے لکھا ہے کہ رستہ بدلنے کے اندر کیا مسلحت ہو سکتی ہے کہ دو رستے کیوں استعمال کیے گئے ہیں اصل میں انسان جو نیک عمل کرتا ہے اس عمل کے یہ شجر و حجر اس کے گواہ بنتے ہیں ہم اب آتے ہوئے آپ نے جو تکبیریں پڑھی رستے کے اندر تو جن درختوں اور جن پتھروں سے اور جن چیزوں سے آپ گزر کر آئے یہ گواہ ہیں آپ کی یہ قیامت کے دن اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس نے یا اللہ تیری تکبیر میرے سامنے کہی تھی اس نے کہا تھا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللہ, اللہ اللہ اکبر اور یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ جلیہ شعر نے خود پسند فرمائے ہیں کہا کہ میری تقبیر میری بڑائی اور میری بزرگی میری توحید اور میری کبریائی اور میرا تقدس ان الفاظ کے اندر بیان کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے الفاظ کہ ان الفاظ کے اندر میری توحید بیان کرو تو جو اللہ جلیہ شع کے سکھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان الفاظ کے اندر جب بندہ اللہ کی توحید بیان کرتا ہے تو اس سے اونچے کلمات اور کیا ہو سکتے ہیں تو جب انسان آتا ہے تو گویا رستے کے اندر ایک طرف سے آتے ہوئے لوگوں کو گواہ بناتا ہوا آ رہا ہے شجر و حجر کو گواہ بناتا ہوا آ رہا ہے اور واپسی کے اوپر ایک دوسرے رستے کے اوپر جاتے ہوئے اور اپنے ان گواہوں کی تعداد کے اندر اضافہ کرتا ہوا جا رہا ہے اس دن میں اللہ جل شاہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ تکبیرات ہیں ان دنوں کے اندر ان پانچوں دنوں میں جو نو ذی الحجہ سے شروع کرتے ہیں اور تیرہ ذی الحجہ کے اثر تک واجب کی اللہ چل شاہ نے اور با بلند واجب ذکر کے اندر خفا ہے جتنے بھی ہیں جو مسنون ہیں ان میں اکثریت وہ جو خفی اللہ شاہ رو کا نام آہستہ لیا جاتا ہے دل میں یا زبان سے لیکن یہ وہ اذکار ہیں جو ان دنوں کے اندر ہمیں سکھائے گئے اور بتائے گئے اور کہا گیا کہ ان کو بابا بلند کہنا ہے. اور ہر ایک نے کہنا ہے چاہے وہ مقیم ہے یا وہ مسافر ہے چاہے وہ جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے یا وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ جلّہ شاہ رحو چاہتے ہیں کہ ان دنوں کے اندر مسلمان اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں اونچا کریں اللہ جلیہ شاہ رحو کا نام اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کریں دیکھیں دنیا کے اندر تعلقات چاہے جیسے تعلق بھی کیوں نہ ہو لیکن ہر تعلق ایک تجدید مانگتا ہے ہر تعلق کو تازہ کرنا مانگے انسان کے اندر اس کی تازگی پیدا ہو. اگر اگرچہ یہ ساری عبادات جو دن بھر کے اندر ہم کرتے ہیں یہ ایک تازگی خود بخود پیدا کرتی ہیں انسان اللہ تعالیٰ کے منادی کی آواز پر پانچ دفعہ مسجد آتا ہے یہ خود ایک اللہ کے ساتھ تعلق کی تجدید اور تازگی ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کو اپنی روٹین میں کرتے کرتے کرتے عبادت انسان کی عادت بن جاتی ہے اوقات یعنی وہ ایک جس طرح ایک مشینی انداز کے اندر ایک مکانے کی طریقے کے ساتھ وہ اس عبادت کو کر رہا ہوتا ہے کہ مؤذن نے اذان دی تو اس کے دل کے اندر اس کے اذاؤ جوارے اس بات کے عادی ہو چکے ہیں کہ جیسے ہی مؤذن کی صدا اس کے کان کے اندر پڑی یہ مسجد کی طرف چل پڑا لیکن جب روٹین سے ہٹ کر کوئی چیز بتائی جاتی ہے اور عام معمول سے ہٹ کر جب انسانوں کو چیزیں بتائی جاتی ہیں تو اس سے انسان کی خود بخود توجہ ہوتی ہے اس جانب کہ یہ اس تعلق کی تجدید ہے جس طرح آپ دیکھیں ہم لوگ تکبیرات تشریق نماز کے بعد پڑھتے ہیں چونکہ ہمیں اس کی عادت نہیں ہے اور عام نمازوں میں یہ نہیں ہوتی اور پورے سال کے تین سو ساٹھ دنوں کے اندر تین سو پچپن دنوں میں یہ یہ انہیں پانچ دنوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں اس لیے آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ انسان بھول جاتا ہے جماعت کی نماز میں اس لیے یاد آ جاتا ہے کہ لمبی صف ہوتی ہے کئی صفیں ہوتی ہیں کسی نہ کسی کو یاد ہوتا ہے تو وہ اونچی آواز کے اندر پڑھ لیتا ہے لیکن اگر ان دنوں کے اندر آپ کی جماعت فوت ہو جائے اور آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا تنبیرات تشریق یاد رکھنا بڑا مشکل کا عام طور پر لوگوں سے بھول جاتی ہیں اس لیے کہ معمول نہیں ہے تو اللہ جل شاہ رحو نے خلاف معمول ہمارے اوپر یہ چیزیں اس لیے واجب کی ہیں اور اس لیے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ ہم اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کی تجدید کریں اور یہ اسی طرح قربانی کی عبادت سال کے اندر ایک دفعہ آتی ہے اور پورے عالم اسلام کے اندر ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک لوگ اللہ تعالیٰ کے رستے کے اندر اور اللہ کے لیے خون بہاتے ہیں اور کل میں نے جمعے کے اندر تفصیل کے ساتھ عرض کیا کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ درحقیقت انسان کی اپنی جان کا فدیہ ہے قربانی کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کے عوض میں دی گئی تھی جب انہوں نے اسماعیل کی قربانی کا حکم ان کو ہوا اور وہ اس حکم کے اوپر عمل درآمد کرنے لگے اس وقت اسماعیل کی بجائے اللہ جل شاہوں نے جن جنت سے مینڈا بیچ دیا جس کو جو جبرائیل لے کر آئے اور جس کو انہوں نے ذبح کیا تو جیسے کہ یہ اسماعیل کے نفس کا فدیہ یا اس کا بدلہ تھا ایسے ہی ہر انسان بھی قربانی کرتے ہوئے گویا اللہ جل شانہ کے ساتھ ایک یہ خاموش معاہدہ کر رہا ہوتا ہے اور عہد کر رہا ہوتا ہے کہ یعنی تیری تیری کبریائی کا اور تیری بڑائی کا اور تیری توحید کا اور تیری خالقیت و مالکیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ تیرے حکم کے اوپر میں اپنی جان قربان کر دوں لیکن چونکہ تو مجھے اپنی جان اپنے آپ کو اس طریقے کے ساتھ ختم کرنے کی اجازت نہیں تو میری جان کے بدلے کے اندر ایک دوسری جان پیش اس کے اندر انسان اس کو پیش کرتا ہے پھر اللہ ج شاہ نے فرمایا کہ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا تقوہ پہنچتا ہے بولا کہ اچھا ابھی ہم نے رمضان شریف کے اندر دیکھا کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو تخوے کے ساتھ جوڑا یا یہ الدین قطب علیہ کم السیام کما کتبہ الدین قبل تم متقی ہو جاؤ تو ادھر تقوہ پیدا ہوا رمضان کے اندر روزے کو صحیح طریقے کے ساتھ رکھنے سے اور رمضان کی روح اور اس کے مقاصد اور اس کے فلسفے پر عمل کرنے سے انسان کو جو دولت تقویٰ ہے وہ رمضان میں حاصل ہوئی اسی لیے آپ دیکھیں تو ترتیب کے اندر ذوالحجہ رمضان کے بعد ہے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں یہ نال اللہ ہوا بلا دماغ ہوا بلا کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ تمہارا گوشت یعنی قربانی کے جانوروں کی یہ چیز اللہ کو نہیں پہنچتی بلا کہ یہ نالو اس کو تقوا پہنچتا ہے اس کا مطلب یہ ہے دیکھئے اللہ جل شاہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اخلاص پہنچتا ہے یہ بات کہی کہ جا سکتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص پہنچتا ہے تمہارا فقط اخلاص نہیں کہا تقوا کہا ہے اور تقوی کسی ایک کیفیت کا نام نہیں ہے تقوی ایک طرز زندگی کا نام ہے اخلاص تو ایک کیفیت کا نام ہے اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ جس وقت آپ کوئی عمل کر رہے ہو اس عمل کے لیے آپ کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو آپ کا دل اللہ کے غیر سے خالی ہو مخلوق کا شائبہ بھی نہ ہو یہ اخلاص کہلاتا ہے تو اخلاص ایک کیفیت ہے جو آتی جاتی ہے جو بعض اوقات بعض اعمال میں ہوتی ہے اور بعض عمال میں نہیں ہوتی کسی عمل کے شروع کے اندر ہوتی ہے اور کسی عمل کے درمیان میں بگڑ جاتی ہے ایک صاحب اسے مسئلہ پوچھنے لگے کہ میں جب نماز پڑھتا ہوں تو اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے لیے نفل پڑھتا ہوں یا تحجد پڑھتا ہوں لیکن جب کوئی مجھے نفل یا تحجد پڑھتے ہوئے دیکھ لے تو مجھے اس کی خوشی ہوتی ہے اچھا لگتی ہے یہ بات دل کے اندر تو پوچھ رہے تھے کہ یہ اخلاص کے منافی تو نہیں ہے کہیں حالانکہ میں نے جب شروع کی تھی میں آیا تھا اور پڑھنے کے لیے تو میرے دل میں بالقت ان کسی مخلوق کا خیال نہیں تھا لیکن جب میں مجھے پتہ چلے کہ مخلوق میں سے کسی نہیں یا میں ایسے بعض اور میں کام ایسے کرتا ہوں کہ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اور بڑی خاموشی کے ساتھ کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو شریعت کا حکم ہے کہ دائیں ہاتھ سے دوں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے لیکن جب مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کسی کو پتہ چل گیا ہے تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ چلو اس کو بھی پتہ چل گیا تو یہ کیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص جو ہے یہ کیفیت ہے جو پیدا ہوتی ہے بعض اعمال کے شروع میں ہوتی ہے لیکن درمیان کے اندر خراب ہو جاتی ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نمل اعمال و بالخواتین اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے ابتدا پر نہیں ہے کہ خاتمے تک عمل کو انسان محفوظ رکھ سکا یا نہیں رکھ سکا شیطان ایک تو عمل کرنے نہیں دیتا عمل جب انسان کرتا ہے تو دوران عمل بھی اس کی نیت خراب کرتا ہے اور دوران عمل بھی اگر ایک انسان اپنی نیت کی اور اخلاص کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جائے تو بسا اوقات عمل کے بعد بھی اس عمل کو خراب کر دیتا ہے حکیم علما حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب تھے ان کا کوئی مہمان آیا تو نواب صاحب نے مہمان سے کہا مہمان کے لیے جن کو نماز پڑھنی تھی تو نوکر کو آواز دی کہنے لگے کہ ارے نوکر کو کہا کہ بھائی وہ جو ہم پانچویں حج سے واپسی کے اوپر جو مسلح لے کر آئے تھے اس مسلے کو بچھا دو ان کے لیے تو فرمایا کہ ایک جملے کے اندر پانچوں حج فارغ کر دیے کہ کہا کہ پانچویں حج سے واپسی کے اوپر اگر نیت واقعی یہ ہو بسا اوقات نیت نہیں ہوتی اگر نیت یہی ہو کہ مہمان کو یہ پتہ چلے کہ ہم نے پانچ حج کیے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس حج کا وہ تو اللہ کے لئے نہ رہا ہے حالانکہ جس زمانے میں کیے ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کیے لیکن اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کو موت تک کھینچ لے جانا یہ اصل کامیابی ہے اور اس سے پہلے پہلے شیطان اس کو ضائع کرنے کے در پہ والدین کے ساتھ بعض اوقات انسان انتہائی فسن سلوک کرتا ہے اور بڑا بہترین طریقے کے ساتھ اس کا ایک سلوک ہوتا ہے اپنے والدین ماں و باپ کے ساتھ لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ بسا اوقات شیطان اس کے دل... کسی ایک موقع کے اوپر شیطان اس کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتا ہے کبھی وہ بلا وجہ بھڑک جاتا ہے بلا وجہ اس کے اندر ایک تیش آ جاتا ہے اور اس کی زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو والدین کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث بنتے اور بسا اوقات وہ بہت لمبی چوڑی خدمت کے اوپر پانی پھیر دیتے تو اللہ جل شاہ نے یہاں صرف اخلاص کا مطالبہ نہیں کیا قربانی کے اندر کہ تم جب قربانی کرو تو تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے میرے لیے کرو یہ صرف نہیں فرمایا میں نے عرض کیا کہ اخلاص ایک کیفیت کا نام ہے اور تقوا ایک طرز زندگی ہے اللہ نے کہا ہے مجھے تقوا پہنچتا ہے کیا مطلب کہ یہ قربانی صرف یہ نہیں کہ اللہ کے نام پر خون بہا کر اور اللہ کے لیے غریبوں کو گوشت تقسیم کر کے تم فارغ ہو گئے یہ ایک طرز زندگی کی طرف تمہاری رہنمائی کرتی ہے اور پورا ماحول اس کے لیے وہ بنایا جاتا ہے قربانی کے دنوں کا یہاں عبادت نہیں ہے بلکہ نوز الحجہ سے جو آپ اللہ جلشانوں کی کبریائی کو بلند کر رہے ہیں اور نمازوں کے بعد اللہ تعالی کی عزمت کو بیان کر رہے ہیں اور اللہ تعالی کی توحید کو بیان کر رہے ہیں یہ کس بات کا اعلان ہے یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یا اللہ تو بڑا ہے تو ہمارا خالق ہے تو ہمارا مالک ہے تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں اور میری زندگی تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزرے گی میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنی زندگی کا ہر ہر منٹ اور سیکنڈ اور ہر ہر کام تیرے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کروں گا یہ وہ عہد ہے جو انسان بار بار اللہ جل شاہوں سے کر رہا ہے اور اسی کو تقوع کہتے ہیں صحابی سے پوچھا گیا کہ تقوے کی تعریف کیا ہے انہوں نے کہا کبھی کہ خاردار رستوں کے اوپر چلے ہو کبھی کانٹوں والے رستے پر چلے ہو ان کا ہاں چلو کہا اگر تم نے کوئی ایسا ریشمی لباس یعنی ایسا لباس پہنا ہو کہ جو بالکل کانٹا لگنے سے تار تار ہو جاتا ہے اگر تم کسی ایسے لباس کے اندر ہو اور رستہ انتہائی خاردار ہے اور نفس سے اپنے دل کو اور اپنے جسم کو اور اپنے اعمال کو بچاتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا یہ تتو ہے کہ انسان کو چاہ وساو کے بھی آتے انسان کو اس کا نفس بہت ساری چیزوں کی طرف بہت سارے تعیشات کی طرف بہت ساری خواہشات کی طرف بہت ساری شہوات کی طرف اس کا نفس اس کو مائل کرتا ہے کیونکہ نفس انسانی میں اللہ جلشانح نے یہ یہ اس کی طبیعت اور اس کا مادہ رکھا ہے کہ اس کا کہ اس کا رجحان خواہشات کی طرف آتا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جنت کو اللہ جلشانہ نے ان چیزوں کے ساتھ ڈھانپا ہے جو چیزیں نفس انسانی پر شاخ ہے جنت ان چیزوں کے پیچھے ہے جو چیزیں انسانی نفس کے لیے مشکل ہیں مشکل کیوں نہیں ہے آخر آپ دیکھیں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے اللہ یہ کہ ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو سال ہر سال ایک ایک مشق کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں پھر ان کے لیے اس وقت میں سونا محال ہے اور ناممکن ہے اور ہو نہیں سکتا ان سے لیکن عام طور پر جب تک نفس کا اس قدر تذکیہ نہ ہو چکا ہو کہ وہ بالکل نفس نفس مطمئنہ بن چکا ہو اس وقت تک اس کے لیے فجر کے اندر اٹھنا مشکل ہے پیسے خرچ کرنا نفس کے لیے مشکل ہے اور اپنے جسم کو کسی بھی مشقت میں ڈالنا اپنے کام کاج چھوڑ کے دن میں پانچ وقت اللہ کے مرادی کی پکار کے اوپر مسجد میں آنا مشکل ہے یہ سارے وہ مشکل کام ہیں جس کے پیچھے اللہ جل شاہ رخ نے جنت رکھی ہے انسانیت کی خدمت مشکل ہے اپنی خدمت تو آسان ہے لوگوں کی خدمت کرنا بڑی مشکل ہے والدین کی خدمت کرنے میں انسان کو بسا اوقات مشکل پیش آتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جو چیزیں خواہشات جو ہیں شہوات جو ہیں یہ یہ جہنم کو اللہ جل شانو نے اس کے پیچھے رکھا کہ جب انسان کے دل کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں جو شہوات پیدا ہوتی ہیں نفسانی جتنے تقاضے پیدا ہوتے ہیں وہ اگر اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو یہ چیزیں اس کو جہنم کے اندر لے کر جاتی ہیں تو قربانی کے اندر یہ کہا گیا کہ تمہارا تقویٰ مطلب تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب یہ عہد کرو گے اس نیت کے ساتھ باہر اگر بارش ہو رہی ہے تو اوپر تشریف تشریفیں جا سکتے ہیں اوپر برآمدے کے اندر پہلی اس میں بھی جگہ ہے اور اوپر بھی اس کے لیے ہمیں اس موقع کے اوپر اس اس اس کے پیغام کو سمجھ کر اللہ جل شانو کے ساتھ دل ہی دل کے اندر اپنی بندگی کو تازہ کرنا چاہیے تھوڑے ہم پانچ دس منٹ اوپر اس جا رہے ہیں کہ لوگ آ رہے ہیں بارش ہونے کی وجہ سے تھوڑی شاید مشکل پیش آ رہی ہے چار پانچ منٹوں پر تو ہمیں اس بات کو دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ تازہ کرنا چاہیے اور کہتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو مالک ہے تو خالق ہے میں تیرا بندہ ہوں اسلام نام ہی اس تسلیم کا ہے کہ انسان بار بار اس بات کی یاد دہانی اور یقین دہانی اپنے آپ کو بھی کراتا رہے اور اللہ جل شاہ کے سامنے بھی کہتا رہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا مالک ہے تیرے تمام احکامات کے سامنے میں سر تسلیم خم ہوں اور جو مجھ سے کمی کوتاہی ہو جائے اس کو تو معاف فرما دے یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا اعترافی مجرم ہے یہ وہ بندہ ہے جس سے پھر کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے تو یہ اس پر شرمسار اور نادر ہے اس کا معاملہ اللہ جل شاہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ جو جو کرنا چاہے اس کے ساتھ قیامت کے دن جب اس کے سامنے سارے معاملات آئیں گے لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس معاہدے کی تجدید نہ کرے اور کسی وقت کے اندر بھی اس کے دل کے اندر یہ خیال نہ آئے تو یاد رکھیے گا کہ یہ ایمان کی جو کیفیت ہے یہ بسا اوقات بوسیدگی کا شکار ہو جاتی ہے ایمان بوسیدہ ہو جاتا ہے بعض اوقات وہ انسان کے کام کا آخر کے اندر نہیں رہتا یہ جو ہم لوگ صبح و شام یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما یہ مطلب کیا ہے اس کا اس کا مطلب ضروری نہیں کلمے کے الفاظ ہو کیونکہ بعض اوقات انسان کی ایسی, ایسی اچانک موت آتی ہے علمے کے الفاظ لفظ تلفظ کرنے کا موقع نہیں ملتا اس کا مطلب یہی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا سے جائے تو حالت ایمان میں جائے آپ نے اپنے زمانے کے بڑے بوڑھوں کو دیکھا ہوگا صبح و شام ان کے منہ پر یہی دعا ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے تو اس ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے اس ایمان کی کیفیات کو تازہ رکھنے کے لیے یہ دن دیے جاتے ہیں یہ موقعے دیے جاتے ہیں رمضان ہو ذوالحجہ ہو حج ہو قربانی ہو ایام تشریق ہے تکبیرات ہیں اللہ تعالی کی پکار اور سدائیں ہیں یہ اسی کے لیے اللہ جلّہ شاہ ہم کو دی ہیں قربانی کے بارے میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں کوئی مجھے نماز سے پہلے کسی نے بتایا کہ جہاں پر جن جگہوں میں شہروں کے اندر جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پر قربانی نماز عید سے پہلے نہیں ہو سکتی جن دیہاتوں کے اندر نماز عید نہیں ہوتی یعنی وہاں نماز آپ کو پتہ ہے جمعہ اور عید کا حکم یہ ہے کہ یہ بادیہ کے لیے یعنی بالکل دیہات کے لیے نہیں ہے اس کی اپنی شرائط ہے تو جہاں عید کی نماز ہوتی ہو وہاں پر قربانی نماز عید کے بعد ہے اور اگر دیہات کے اندر کوئی رہتا ہے کہ وہاں پر جمعہ اور عیدین نہیں ہوتے تو وہاں پر فجر کی نماز کے بعد قربانی ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں بہت سے لوگ اپنی قربانی کے پیسے بھیجتے ہیں کہ یہاں پر ان کے لیے ان کے رشتہ دار قربانی کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس قرب جس کی طرف سے پیسے بھیجے گئے ہیں اور یعنی جس کی قربانی ہے اور جہاں پر قربانی ہو رہی ہے دونوں جگہ کے اوپر عید کا ہونا ضروری ہے دونوں بس کل سعودی عرب میں عید تھی مثال کے طور پر تو اگر کسی بندے نے وہاں سے کہا ہو کہ میری قربانی کر دیں یا کسی نے سوچا کہ ان کی عید تو چونکہ کل ہے تو ان کی قربانی کل کر دی اس نے یہاں پر تو یہ نہیں ہوگا اس کی قربانی یہاں پر ہوگی اور اب ہمارے پاس تین دن تک قربانی ہو سکتی ہے لیکن ہمارا جو تیسرا دن ہوگا وہ ان کا چوتھا دن ہوگا تو اس دن بھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس کے اندر یہاں تو ہے وہاں نہیں ہے اور ایک دن پہلے بھی نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں ہے یہاں نہیں ہے تو دو دن کے اندر ہو سکے گی آج اور کل کے تو اس کی احتیاط کریں مجھے کسی نے آج ہی بتایا کہ ان کو کسی لوگوں نے پیسے بھیجے اور انہوں نے جو قربانی ایسے وقت میں کر دی یہاں تو عید تھی وہاں عید نہیں تھی تو لوگوں کی قربانی خراب ہو جاتی ہے نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے آپ اس کے لیے نیت وہی کریں گے جیسے نفل نماز کی نیت کی جیسے دیگر نمازوں کی نیت ہوتی ہے نفل کی نہیں یہ واجب ہے تو آپ کہیں گے کہ دو رکعت نماز نماز عید واجب بما چھ زائد تکبیروں کے اس نماز کی جو خصوصیت ہے اس میں چھ زائد تکبیریں باقی نیت ویسے ہی ہے جیسے آپ باقی نمازوں ہی کرتے ہیں یہ جو چھ زائد ہیں ان میں سے تین پہلی رکعت کے اندر ہے تین دوسری رکعت کے اندر امام اللہ اکبر کہہ کر جب ہاتھ باندھ لے گا پھر وہ سنا پڑھے گا اور آپ بھی سنا پڑھیں گے اس کے بعد تین تقبیریں ہوں گی یہ وہ زائد تقبیریں ہیں اور تیسری تقبیر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیے جائیں تیسری تقبیر پر کیونکہ تقبیر تحریمہ پہلے ہو چکی ہے یہ تینوں کی تینوں عید والی ہیں تو تیسری تقبیر پر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے صورت پڑھی فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورت پڑی جائے گی رکعت پوری ہوگی دوسری رکعت کے اندر جس طرح رکعت پڑی جاتی ہے پڑی جائے گی رکوع میں جانے سے پہلے تین زائد ہوں گی اور چوتھی کے اوپر رکوع ہوگا اب یہ آپ فرق بھی سمجھ لیں کہ اس کے اندر تیسری تکبیر کے اوپر ہاتھ بندھیں گے اور دوسری رکعت کے اندر چوتھی تکبیر کے اندر رکوع میں جایا جائے گا باقی اگر اس کے اندر ہم سے بعض اوقات سال میں چونکہ رماضیں دو ہی دفعہ آتی ہیں تو پڑھانے والے بھی بعض اوقات اس کے اندر بھول جاتے ہیں تو اگر بھول جائے کوئی تو اس کے اندر سجدہ صاحب نہیں اس کے اندر نماز یہ چونکہ اس میں امو میں ہے لوگ زیادہ اس لیے اس کی جو ہوت ہوتی ہے تو اس اس طریقے کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے نماز کے بعد اس میں دونوں طریقے رائے جائیں لیکن اصل زیادہ مصنون طریقہ یہ ہے کہ دعا نماز کے بعد کر لی جائے نماز کے بعد دعا ہو اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ اسی طرح ہم کریں گے نماز پڑھیں گے اس کے بعد دعا ہوگی پھر آپ تشریف رکھیں بیٹھے رہیں نماز کی دعا کے بعد بھی اور اس کے بعد پھر ان خطبہ ہوگا خطبہ پڑھ کے یہ ان پوری ہو جائے گی اب اپنی سفید رسف فرمانے